نحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شهور انفطنا ومن سيئات اعمالنا من يحديه الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له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 بعض عن ابن عباس رضي الله و تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مبقون فيهما تثير من الناس الصحة بالفراغ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں یاد کیا تھا ریاض الصحین کے, کے بعد انشاءاللہ حدیث کی کوئی دوسری کتاب شروع کرنے کا ارادہ ہے تو آج اللہ کے نام پر ایک دوسری حدیث کی بہت مبارک کتاب کی ہی اللہ تبارک و, و کرم سے توفیق عطا यह یہ کتاب ہے ایک بہت بڑے محتس فقی صوفی مجاہد حضرت عبداللہ, عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ کی تشنیف ہے اور اس کا نام ہے کتاب الرقاق یعنی ان اندیش کا مجموعہ جن میں نبی سرو صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی ترتیم فرمائی ہے اور جن کو پڑھنے سے دنیا سے بے ربطی اور آخرت کی زہد سے کر اور معنی کہ ایسی حدیث ہے جن کو پڑھنے سے فرد میں گداس پیدا ہوتا ہے رکت ہوتی ہے, دل ہوتے، دور ہوتی ہے۔ ایسی حدیث کو ہیں رقائط یا رقاط سارے معدثین کے یہاں تقریباً یہ ایک مختلف بات کتاب ہوا کرتی. ہوا کرتی ہے انہوں نے مستقل کتاب اس کی موضوع پر بھی بہت سے محدین کی بھی ہے امام احمد ابحبل کی بھی ہے امام بہ نابی کی بھی ہے لیکن یہ کتاب سب زیادہ مقبول اس لیے ہوئی کہ یہ اول تو بہت متقدم ہے اور اللہ تبارک مطالعہ نے ان کے ہر کام کے اندر برکر عطا فرمائی تو خیال ہوا کہ اللہ کے نام پر یہ شروع کریں کیا بھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر بھی کچھ بھی پیدا فرما دے اور دنیا جو ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے اللہ اس کے بسل آخرت کی کچھ فکر ادا کر پا رہے ہیں حدیثیں بھی ہیں اس میں اور صاحب و تعبین کے آثار بھی ہیں ان کے کچھ واقعات وغیرہ بھی ہیں تو بڑی مفید چیز ہے اس کو اللہ کے نام پر شروع کیا ہے پہلی حدیث اس میں روایت کی ہے حضرت عبداللہ مبارک رحم اللہ نے اور وہ حدیث معروف حدیث ہے جو سیاح کے اندر بھی آئی ہے حضرت عبداللہ حکم عباس رضی اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کا فرمایا کہ اللہ تبارک و تارہ کی عطا دی ہوئی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے نعمت وہ حاصل ہوتی ہے تو انسان چوکے میں پڑا رہتا ہے وہ نعمتیں کون سی ایک فرمایا صحت اور ایک فراغ یعنی فراغت فرصت یہ دو نعمتیں اللہ تمہارا بتا رہا کہ جب تک انسان کو حاصل ہوتی ہے اس وقت تک چوکے میں پڑا رہتا ہے ٹوکا یہ کہ میاں اب تو تندرستی کا زمانہ ہے خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی بیماری آئے گی فراغت کا زمانہ ہے خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی مصوخیات اتنی بہت, بہت بڑھ جائے گی تو دھوکے میں یوں بڑا رہتا ہے کہ جب صحت الگ فرماتے ہیں اور فراغت ادا فرماتے ہیں تو وقت گزارتا رہتا ہے گزارتا رہتا, رہتا ہے اچھے کاموں کو ڈلاتا رہتا ہے ڈلاتا رہتا ہے یہ سوچ کر کہ میاں بھی تو بہت وقت پر ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح سے محروم رہتا ہے تو سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاع فرمایا کہ ان نعمتوں کی اسی وقت قدر پہچان لو جب یہ حاصل ہو یہ صحت جو حاصل ہے کیا بتا کہ کب تک رہے گی کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت بیماری آ جائے کیسی بیماری آ جائے لہذا نیکی کے کام کو خیر کے کام کو اپنی اصلاح کے کام کو اللہ تبارک بتا رہا کہ طرف رجوع کے کام کو آخرت کی فکر کو کسی زمانے کے اندر اختیار کر دو بتا کر موقع ملے کہ نہ ملے ارے جب بیماری آتی ہے تو کوئی پہلے سے نوٹس دے کر نہیں آتی اللہ بچائے بیٹھے بیٹھے انصاف اچھا خاصا جنگا بنا تندرستانا لیکن بیٹھے بیٹھے حملہ ہو گیا بیماری کا اب چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں اللہ بتائے تو یہ زمانہ کرا کر نہ گزارو جو ایک کام کرنا ہے کر گزرو یہ صحت اللہ تمہارے گزار اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ اس صحت کو اس عالم کے لیے استعمال کرو جو مرنے کے بعد آنے والے اگر اس وقت کو گوا دیا اور بیماری آ پکڑ کے رو گے حضرت میں مبتلا رہو گے انسان کے لیے حضرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ حدیث جو اللہ علیہ وسلم نے میں سے ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں بھائی حدیث ہے ایسی ہے کہ اگر انسان صرف عمل کر لے تو اس کی آخرت کے لیے کافی ان میں سے ایک حدیث سے شروع کرتا ہے موہاری سے پہلی حدیث تو اس لیے آئی کہ یہ ہمیں آپ کو نبی کریم سردی پہلے سے خود کرا دیتی ہے بعد میں تبدیل تو خود ہو جاتی ہے لیکن ایسے وقت میں ہوتی ہے جب اس کے تدار کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تو نبی کریم سر جو ہم پر ماں باپ سے زیادہ شفیف ہیں وہ اور ہماری نشیات کو لگوں کو پہچانتے ہیں وہ فرما رہے ہیں <تصفح> جو بھائی دیکھو یہ صحت اور فراغت کا آلت جو اس وقت میں میسر ہے پتا نہیں پھر رہے کہ نہ رہے اس سے پہلے پہلے کہ وہ آئے اس اس سے کو یہ انسان کے دھوکے ہوتے ہیں تو انسان کو یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ میں ابھی تو جوان ہے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے ابھی ذرا پودے اڑانے پھر آئے گا کوئی وقت جو کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اصلاح کی فکر کر لیں گے ابھی کارکا اور سرکار دوارا فرماتے ہیں یہ شیطان کے اور نفس کے اس دھوکے میں نہ آؤ جو کچھ کرنا ہے در بودھو. یہ وقت جو اللہ کے نظر آئے آتا فرمایا یہ بڑی قیمت کی چیز ہے بڑی دولت ہے یہ عمر کے لحاظ جو انسان کو آتا فرمائے ہیں اللہ تبارک بتا دیں اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اس کو گواؤ نہیں اس کو ضائع نہ کرو اس کو برباد نہ کرو اس کو آخرت کے لیے استعمال کرو دو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب آخر میں پہنچے گا انسان تو اللہ تبارک بارہ فرمائیں گے کہ ماں ایسا سب کروں کہ منتظت کر بجا تو منظیر جب انسان کہے گا ہمیں اور نصیحت حاصل کر لیتا اور وہ جا رہا نتیم اور تمہارے پاس کرانے والے بھی آیا تھا صرف یہ نہیں عمر دے کر چھوڑ دیا تم کو بلکہ تمہیں تبدیل کرنے والے بھیجتے رہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ابھی آلیہ بھیجے اور سب سے آخر بھیجے اور حضور حضرت اللہ خلاف اور آپ کے بارثین حسن مسلسل تمہیں جوڑتے رہے جگاتے رہے آ, آ کر کہتے رہے کہ خدا کے لیے اس وقت وقت و کام میں لگا رہا جا دو تمہارے پاس کرانے والا ہے <سلام> تفصیل نے مختلف کہ جب سفید بال آتا ہے تو کی طرف سے درہنے والا آ گیا. کہ اب وقت آنے والا ہے تیار ہو جاؤ اپنی اپنی کسی زندگی سے ہو جاؤ اپنے آرات کی اطلاع کر لو تو میں تمہارا تھا یہ ڈرا بعض محمد فری نے تفصیل کیا کہ نظیر تو مراد ہے کوتا کہ جب کوتا پیدا ہو جائے کسی کا اور وہ دانگا بچ جائے تو وہ کوتا ڈرانے والا ہے کیا مانا ڈرانے والا اس بات کا یہ پڑے دیا تمہارا وقت آنے والا ہے اب جگہ خالی کرو ہماری تو یہ غلط الموت سلو سے, بلکل... بلکل... بلکل... سے تو غلط الموا سے شکوا دیا کہ جناب آپ ایسے عجیب غریب آپ کا معاملہ ہے دنیا میں جب کوئی شخص کسی کو پکڑنا چاہتا ہے تو دنیا کی عدالتوں کا بھی قانون یہ ہے کہ پہلے نوٹس بھیجتے تمہیں تمہارے اوپر یہ مقدمہ قائم ہو گیا ہے فلاں ہو گیا ہے اور تم اس کی جواب دہی کرو تیاری کرو نوٹس بھیجا جاتا ہے اور آپ ہیں تو تمہارے نوٹس کے جب چاہتے ہیں ہاتھوں رکھتے بیٹھے بیٹھے پہنچ گئے روکم کچھ تو یہ کیا معاملہ ہے تو مل پور نے جواب دیا کہ میاں میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھیج ہے اس کو کام میں لے لو اس وقت کر لو جو کچھ کرنا ہے عبادتیں اس کو کر لو اللہ کا ذکر اس کو کر لو سے اور گناؤ بچاؤ پھر پتہ نہیں بیمار ہو گئے اور غریب ہو گئے تو کچھ کرنی پڑے گا تو شیر پڑھا کہتے تھے کہ ابھی تو ان کی میں آتا ہوں ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آخ دیتا ہوں وہ کیسا وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان ہے وہ وقت کیسا ہوگا کہ اس وقت میں یہ دل جا رہا ہے کہ کا کچھ سامان کر لوں انسان میں ہوگا اس سے پہلے. جن کو اللہ تبارک و تو پھر رستا فرماتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ ایک عبداللہ رضی اللہ عنہ دلاؤں دلاؤں لے جائے سفر دیکھا کہ پڑی اور قبر ہے جس کی بات دونوں پڑھنے کے لیے اترے پوچھا کہ عدت کیا بات ہے تو فرمانے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں یہاں سے گزرا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ قبر میں جو لوگ سکے ہیں وہ ان کا عمل وہ قطع ہو چکا اور جیسا کہ حدیش میں ہے کہ یہ لوگ حسرت کرتے ہیں قبر کے اندر کاش ہمیں اتنا موقع مل جائے کہ دو رکتیں اور بڑھے ہماری نیکیوں میں ہمارے امار میں دو رگت قدر کا اضافہ ہو جائے لیکن وہ حسرت کرنے کے باوجود ان کے پاس موقع نہیں ہوتا تو مجھے خیال آیا کہ اللہ نے مجھے موقع دے رکھا ہے یہ لوگ تو حضرت کر رہے ہیں انہیں موقع دے رکھا ہے تو تم فرنی چڑھا تو اللہ تباہ جن کو یہ فکر ہے یہ سب یہ لطح بڑے تھے بڑے تھے اسی بات پہ کامیاب موت کی سب نہ کرو اس لیے کیا ہونے والا ارے جو کچھ جو کچھ مہرت اللہ کے جو کچھ ہونا ہے آگے کے اس لیے اس لیے ہوگا نہیں مت سمجھو اس کو کام ملے ایسے لفہ ایسا ہے کہ جو بہت مل رہا ہے اسے اندر سبحان اللہ اگر کہہ ایک لمحے میں سبحان اللہ بس تو حدیث آدھا کی میزان آگا کا آدھا پلہ پڑ گیا الحمد للہ اتنا یہ رفع قیمتی ہے اتنا انسان کے نیچیوں میں اجرم میں اضافہ ہو جاتا ہے تو بھائی یہ جو گواتے پھر رہے اس وقت کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس کو خدا کے لیے اس کام کے لیے سوال حاطر میں حضرت رحمت اللہ علیہ برے درجے تو مہدی میں سے بخاری شریف کے شارے ہیں علم علم علم کے میں بہار کو ٹھکانا نہیں آدمی کیسے وہ نہیں کر سکتا آج جس کے بہار پڑھ لیتا ہے لوگ کو پہنچایا تو عالم جیسے مشہور مصنف یعنی سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں بڑے عالم درجے کے تفریحی کتابیں لکھی ہیں ان کے حالات میں لکھا ہے जब तस्नीम कर रहे होते थे हदीफ की कुरान की दीनी हजूम की तस्नीक रहे किताब लिख रहे हैं किताब लिखते लिखते उसमें तरफ में दल्ग तक खराब हो गया लकड़ी लख, लख, के तरफ होते थे उसका सक खराब होता तक खराब हो गया तो सब चाकू से उसको जाता तो तक खराब हो गया अब तक खराब होने की वजह से उसको काट चलाटने में तो थोड़ा सा वक्त وقت بھی بےکار گزارنا گوارا ہے تو فرمایا کہ جتنے دیر میں لگا کے تھے اتنے دیر تیسا کریما کرتے وقت بھی گائے نہ جائے جو وقت گزر ہے تصدیق کے اندر وہ تو اللہ تعالیٰ کے عبادت میں گزر ہی رہا ہے یہ کل لمحے لوگ ملے ہیں اس کے اندر یہ دفعہ تو بھائی اس قدر، وقت کی قدر پہ حضور جس طرح چاہ گوا دیا گپ میں گزار دیا فضولیات میں گزار دیا بلا وجہ نہ دنیا کا رفا نہ دین کا رفا ایسے کام کے اندر گزار دیا اس طرح والے ماجد صلی اللہ تعالیٰ تعالیٰ دروازات وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں الحمدللہ اپنے بات فرمایا کرتے الحمد الحمدللہ میں اپنے وقت کو تول کر سچ کرتا ہوں تول کر سچ کرتا ہوں کہ کوئی لمحہ بیکار نہ گزرے یا دو دین کا کام ہو یا دنیا کا کام اور دنیا کا کام بھی اگر نیت صحیح ہو تو بلا کر وہ دین ہی کا کام کرتا اور ہمیں رقص کر کے کرتے ہوئے فرمایا کہتے ہیں کہ باق, ہے تو بات شرم کی تھی لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جب بیس الخلا میں بیٹھا ہوتا ہے انسان تو اس وقت میں وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں نہ کوئی ذکر کر سکتا ہے ذکر کرنا پڑا ہے دوا نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے تو فرمایا کہتے ہیں کہ جب طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ وہ جو وقت گزرتا ہے وہاں وہ بھاری گزرتا ہے इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, है। उस उस दूसरे आदमी के लिए लोटा इस्तेमाल करेगा कोई दूसरा आदमी आकर तो उसको गंदा ना उसको लोटे को धो लेता हूँ उस वक्त में भी उस वक्त को भी काम में रह जाता हूँ तो वहाँ वक्त को इस्तेमाल करता हूं टोल टोल कर पहले से सोच कर रखता हूं जो पांच मिनट खराब वक्त में मिलेंगे तो उस पाँच मिनट के क्या काम करना पहले से में मंसूबा होता है तो वहां खाने के बाद मसाइन फौरन पढ़ना लिखना नहीं है दस मिनट का मौका देना चाहिए सहन के लिए मुदेरा फौरन बैठ जाना ये दस मिनट खाने के बाद जो मिलेंगे इस दस मिनट में क्या काम करूंगा पहले से सोच के रखता हूँ है, वो काम कर लेता جن لوگوں نے دیکھا بیاض کیا سواری میں سفر کر رہے ہیں کام کے اندر اور دیکھا جاتا ہے اپنے والد ماشاء اللہ تو اور ایک بڑے کام کا جملہ فرمایا کر کر ہم سب لوگوں کے لیے یاد رکھنے کا اللہ تعالیٰ دیکھو جو کام فرصت کے انتظار میں رکھا وہ کر گیا جس اس کام کو رکھتا وہ جب فرصت ملے گی تو کریں گے فوٹل ہوٹل گیا وہ بھی ہوگا کام کرنے کا راستہ یہ ہے کہ دو کاموں کے درمیان تیسرا کام گھٹا دو اگر کسی کو کوئی کام کرنا ہے تو دو کاموں کے درمیان تیسرا کام گھٹا دو اس کو داخل کر دو اپنے زبردستی تو ہو جائے گا تو میں تو ساری عمر احسان بندوں اللہ تعالیٰ کے درجات درجہ فرمائے کہ یہ جملہ ایسا فرما دیا تھا کہ الحمدللہ للہ اب پیشہ تر رہتا ہے واقعی جس کام کو فرصت کے دیکھا ہے کو سے مشاہدہ ہے جس کام کو یہ سوچا بھی جب فرصت ملے گی تو کریں گے وہ کبھی نہیں ہوتا تو اس لیے کہ حوالے سے روزگار ایسے ہیں اگر وہ موقع دیتے ہی نہیں ہاں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے جس کام کی اہمیت ہوتی ہے اس کو آدمی قریبا ہے وقت ملے نہیں نہ ملے اللہ ذرا ہمارے حضرت فرما دے حضرت ڈاکٹر صاحب کا صلاح یہ سب باتیں ہیں بزرگوں سے سیکھ نہیں ہمارے حضرت فرما دیتے کہ دیکھو وقت کو کام میں لگانے کا طریقہ تو سر یہ خیال ہوا کہ بھائی نسل پڑیں گے یا تلاوت کریں گے اور جناب اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا ذرا اپنے نس کو ذرا تھوڑا سا تربیت کیا کرتے کہ بھائی اور یہ کو دل ہے تو یہ بتاؤ जागर अच्छा इस वक्त आराम आ जाए सदर ममलिकुम्हें बुलाया गया है अब बाद और वो इनाम कोई बहुत बड़ा इनाम कोई बहुत बड़ा मौसम कोई बहुत बड़ी मुलाजमत को देना चाहते सुस्ती रहेगी जो उम्मीद आ रही है नहीं चाहता क्या इस वक्त सुस्ती मारे हो रही दिल नहीं चारा उठ रहे को बने रहोग कोई भी इंसान जिसके अंदर जरा भी अकलो होश है वो इस तस्वुर से सारी सुस्ती पहली दूर हो जाएगी जो होता हो रहा है ना कितना हो रहा है खुद तो हाथ पड़ोगे तो, तो कि जब गुट का वसूर हाथ पढ़ोगे तो मालूम हुआ कि हकीकत में ऑर्डर नहीं है अगर हकीकत में ऑर्डर होते हैं तो उसकिन हकीकत में ऑर्डर नहीं है महज सुस्ती कर रहा है یہ مفر کرو کہ دنیا کا ایک سربراہ حکومت وہاں کی سبزی قدرت میں پوری کائنات ہے دینے والا وہ ہے چھینے والا وہ ہے اس کے درگاہ میں اس کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے تو دیکھو ان شاء انشاءاللہ ہمت پیدا ہوگی اور وہاں وہ لگ ہو، لگے کہ یہ جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں دل میں ان کا بھی کیسے؟ بہت ہوا اس نگاہ کو الگ جگہ استعمال کرنے کا ایک غلط طریقہ ذہن میں آیا اور اس کا تاہیا تقاضا بہت شدت سے دل میں پیدا ہوا تقاضا ہو جاتا آپ کیا کر करो के अगर मेरे वालिद अगर मुझे इस हालत में देख ले क्या फिर भी देखूंगा मुझे बताओ तो मेरे वालिद मुझे देख रहे हैं क्या फिर भी ये काम जारी रखूंगा अगर मुझे बताओ कि मेरा शहर मुझे देख रहा है क्या फिर ये काम जारी रखूंगा अगर मुझे बताओ तो मेरी औलाद मुझे देख रही है थो پھر بھی یہ کام جاری رکھوں گا نہیں رکھوں گا, رہ کے؟ نہیں رکھوں گا. ہی دائیہ ہو رہا, ہو رہا آپ ہو نیچے کر لے گا تو فرمایا کر لوں کہ یہ, لو کہ یہ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو میں آپ نیچے کر لیتا ہوں इनके देखने ना देखने से मेरे دنیا آ پڑتا اور اللہ تبارک بتالا تعالیٰ اس کے برکت سے ان شاء اللہ گنا سے جب بھی گناہ کا बहुत बात याद आ गई हजरत की ऐसी बड़ी अजीब काम की बात हजरत फरमाया करते थे, थे तो मैंने लगे इस तरह का तस्वुर करो कि अगर अल्लाह तुम्हारे को बता रहे यूँ क्या है मैंने अच्छा तुम्हें बड़ा डर लग रहा है जहन से और आज के आदाब से तो चलो हम तुम्हें एक इख्तियार देते हैं कि चलो हम तुम्हें आज बिटालेंगे लेकिन एक काम करेंगे جا, تمہاری ساری زندگی تک, تک جو کچھ جن حالات سے لے کر اور تم گزرے ان سب کی فلمیں گے لیکن وہ فلم اس طرح چلائیں گے کہ اس فلم کو دیکھنے والے تمہارا باپ ہوگا تمہاری ماں ہوگی تمہارے بہت بھائی ہوں گے تمہاری اولاد ہوگی تمہارے شاگرد ہوں گے تمہارے اہ... تمہارے ایسا اخبار ہوں گے اور ہوں گے ان سب کی موجودگی تمہاری زندگی کی فلم چلائی جائیں اور اگر یہ موجود تمہیں آپ سے بتا دیں تو فرماتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے ایسے موقع پر شاید آپ کو گوارا کر لے گا مگر کس کو گوارا نہیں کرو چلے بولے تو جب اپنے قریبوں ملنے جلنے والوں دو صحباب اور بہتر تھا. تھا کہ یہ حدیث جو شاخ فرمائی کا صحت واقع یہ بڑی کام کی حدیث ہے لمحے دل پر نقش کرنے کے لائے وہ کام کرنا ہو ابھی شروع کر ملا تھا شروع کر کیا پتا کہ کل آئے, کے آئے. کہ نہ آئے کیا پتا کہ کل کو یہ تاج موجود ہو کیا نہ ہو کیا پتا جنگل کو حالات رہے کہ نہ رہے کیا پتا جنگل کو قدرت رہے کہ نہ رہے اس واسطے فرمایا جنتی ڈاڑو فرم کرا جنتی ڈاڑو ملا سک فرطن اپان کی بقفرت قدرت جلدی باڑو دیکھ نہ کرو جلدی دوڑو جنک کی طرح اس کی چڑائی سارے آسمان اور زمین دیر جلدی کرو یہ کام جلد بازی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن نیکی کے معاملے میں جلدی کرنا کہ جلدی سے آدمی کرتے آ رہا ہے وہ کر گزرے یہ اچھی بات ہے اسی کو فرمایا کہ مشارہات کرو بلکہ لفظ مشارہات کر دکھایا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو مقابلہ کرو ریس کرو اس پر اور آگے بڑھا یہ وقت اسی کام کے لیے اللہ تبارک دنیا کا زیادہ فرمایا ہے تو بھائی اگر یہ حدیث ہمارے پیش نظر بیٹھ جائے اللہ تبارک اپنی رحمت سے اپنے سو سے اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس پر عمل کے توفیق عطا فرما دے یقین رکھو کہ زندگی کے درندر دور ہو جائے لیکن ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مسلط میں بے فکری میں آخرت کی فکر نہیں آتی چوبیس گھنٹے کے سوچ بچار میں آخرت کا دھیان بہت کم آتا ہے اور اپنے غفلت کے اندر پڑھے چلے جا رہے ہیں ربی شریف اللہ نے اس سے بچانے کی کوشش کی ہے دوسری حدیث وہ بھی پڑھ لیتا ہو تاکہ بات پوری ہو جائے فرمایا یہ دوسری حدیث آگے روایت رضی اللہ تعالیٰ ابرض محبوب اعودی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کیا فرمایا خمسن خمسن. جب پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے بنیمت سمجھو کون سی پانچ چیزیں فرمایا شباب کا قبل حرام بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو وہ صحت کا قبل سکنے اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو وہ کا قبل فکری اور اپنے بنا کو یعنی جو اللہ نے فراغت ادا فرمائی ہے مالی اعتبار سے مالی اشتعت ادب فرمائی ہے اس کو مخت سے پہلے غنیمت سمجھو وہ کا قبل شگ فرصت کو مشغولی سے پہلے غنی سمجھو وہ حیات کا قبل موسیقی اور پسند ہو موت سے پہلے غنی مت سمجھو جمانا یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد ان کا خاتمہ ہونے والا ہے جوانی ہے لیکن یہ جوانی کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے ضرور آنے والا یا بڑھاپا آئے گا یا وقت آئے گی جتنا کوئی راستہ نہیں آئے گا ضرور تو اس بڑھاپے سے پہلے اس زمانے کو غنی مت سمجھ لو یہ جو قومت اللہ نے عطا فرمائے یہ توانائی پخشی یہ جو اللہ تبارک صحت بخشی ہے اس کو غنی مت سمجھ کر اچھے کام میں لگا دے میں نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آپ کیا کرو گے اس وقت جو کیا ہاتھ ماں بجائے جا رہے ہیں تو وہاں شیر صاحب فرماتے ہیں کہ وقت فیلی سالف میں شبت پرہیزگار تو جو سالفڑ وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے اور کھائی نہیں سکتا کھائے گا طاقت ہی نہ رہی تو وہ بھی پرہیزگار بن گیا جوانی میں سودا کرنا یہ پیمبرو کی شباب کا قبلہ ہر بڑاپے سے پہلے جوانی کو اور اسی طرح صحت فرمایا کہ صحت ہے لیکن یاد رکھو کوئی انسان دنیا میں گز نہیں کہ جس کی صحت کے بعد بیماری نہ آئے آئے گی ضرور بیماری ضرور آئے تو پتہ نہیں کب ہے اس سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو اور گناہ کا قبل فخر اور اس وقت جو پیسے ویسے لگ دیے ہیں اس وقت جو مالی مالیشہ نے سب فرمائی ہے کچھ پتہ نہیں کہ کب تک کی ہے کتنے ہیں جو جن کے حالات بدل جاتے ہیں اچھے خاصے عبید کبھی سے پکی ہو گئے ہوتا جانے کب کیا حال میں پیش آ جائے اس پکڑ سے پہلے جو گنا جانا تھا فرمایا اس کو غنیمت سمجھو اس کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کرو وہ برا کا قگل چھوڑ اور بھائی فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے یعنی فرصت کے لبحات جو میسر ہے یہ نہ سب جو ہمیشہ رہیں گے کبھی نہ کبھی مجبوری ضرور آئے گی یہ فرصت کو صحیح کام میں لگا دیں صبح حیات کا قبل موقف اور زندگی کو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اس کو غنیمت سمجھ تو ان کو غنیمت سمجھ کر ان کو کام میں لگائیں تو بھائی خلاصہ ساری گفتگو کا یہ نکلا کہ اللہ بتانے جو عمر کے لبحاتے عزیز عطا فرمائے ہیں ان کی فضل کا پہچان کر ان کو زیادہ سے زیادہ نیکمال کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کرو اپنا نظام الاوقات بناو ہمارے حضرت طریقہ عدل فرمانے دیکھیے کرو نظام الاوقات بناو صبح سے لے کر جاگنے سے لے کر اور سونے تک کا پورا نظام الاوقات بناو اس کا جائزہ لو کیا, کیا میں کام کر رہا ہوں اس کے اندر اپنے آمال قید کا کیا اضافہ کر سکتا ہوں آمال خیر کے اندر وہ اضافہ کرو جن گراہوں نے گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرو صبح کو جب نماز پڑھ کے جو آپ آب اللہ یہ دن آنے والا ہے جس دن کے اندر میں باہر نکلنے والا ہوں اس کا نکلوں گا خدا جانے کیا حالات پیش آئے کیا نہ پیش آئے جا کے احمد سے میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس دن کو اپنے آخرت کا ذکیرہ بنا بناؤں گا اللہ مجھے حضور کے وقت یاد کر لینا چاہیے ضروری چاہیے اللہ عمر نے دنیا کی حاجت ان کی حاجت چھوڑی دی تو جس کو تو یہ یہ پڑے نہ ہو اردو میں اللہ تعالیٰ یہ شروع ہوں ہوں ارادہ کرتا کہ ان کے جو چوبیس گھنٹے آپ نے عطا فرمائے ہیں ان کو صحیح استعمال کروں گا غلط راستے سے ان کو بچاؤں گا ان کو بے فائدہ طے کرنے سے بچوں گا ارادہ کر رہا ہوں لیکن یا اللہ میں کیا میرا ارادہ کیا میں کیا میرا عزم کیا میں کیا میری ہمت کا حوصلہ کیا عزم دینے بھی آپ हिम्मत देने वाले भी आप हौसल देने वाले भी आप आप ही अक्सर गर्म से मुझे ऐसे रास्ते को सला दीजिए ऐसे हालात का गर दीजिए मेरे लिए आसान फरमा दीजिए कि मैं इस दिन के चौबीस घंटों को आपकी मर्जी के मुताबिक ये तो हमें बहुत सुबह